کہ جس طرح نبوت حضور کی ذات پر ختم ہو گئی اسی طرح یہ خلافت خلفائے راشدین کے ساتھ ختم ہو گئی اس کا دوبارہ قیام ممکن نہیں لیکن یہ تصور قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے خلافت علامہ حاج نبوت نام ہے قرآن کریم کے مطابق نظام حکومت قائم کرنے کا کیونکہ قرآن کریم ہمارے پاس ہر وقت موجود ہے اس لیے اس کے مطابق نظام ہر زمانے میں قائم کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا جو سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اسے دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے جو مملکت بھی قرآن کے مطابق نظام قائم کرے گی اسے خلافت علا منحاج نبوت کہا جائے گا اس حکومت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ قرآن اصولوں کے جو جزی قوانین کسی سابقہ دور میں مرتب ہوئے تھے ان کا جائزہ لے ان میں سے جو قوانین زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرے انہیں اللہ حال ہی رہنے دے جن میں کسی ترمیم و تمسیز کی ضرورت ہو ان میں مناسب ترمیم و تمسیز کر دے جہاں نئے قوانین کی ضرورت ہو وہاں نئے قوانین مرتب اور نافذ کرے اسی کو اشتہاد کہا جاتا ہے جس کا عمل ہمیشہ جاری رہے گا لیکن اسے پھر دہرا دیا جائے کہ اس طرح قانون سازی کا حق یعنی حق کے صرف خلافت علام نہ یعنی قرآنی حکومت کو ہوگا کسی فرد یا افراد کی کسی جماعت کو نہیں ہوگا لیکن جب تک ایسی حکومت قائم نہ ہو اس وقت تک اس کے سوال چارہ نہیں کہ قرآن کریم کے اصولوں کی روشنی میں جو جزیات کسی زمانے میں متعین ہوئی تھی اور جن میں امت کے مختلف فرقے کار بند چلے آ رہے ہیں ان پر اسی طرح سے عمل ہوتا رہے کسی فرد یا گروہ کا یہ سمجھ لینا کہ اسے ان جزیات میں تغیر و تبدل کا یا نئی جزیات مرتب کرنے کا حق حاصل ہے امت میں انتشار پیدا کرنے کا موجب ہے جس کی میں شدت سے مخالفت کرتا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں فرقہ اہل قرآن یا ایسے افراد کا بھی مخالف ہوں جو کبھی تین نمازوں اور نو دن کے روزوں کا پرچار کرتے ہیں اور کبھی اردو زبان میں نماز پڑھنے کی اختراع کرتے ہیں البتہ ہمارے مروجہ عقائد اور عمل میں جو بات مجھے قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف نظر آتی ہے میں اس کی نشاندہی ضروری سمجھتا ہوں اور ایسا کرتا رہتا ہوں یہ ہے قرآنی اصولوں کی روشنی میں جزوی آکام مرتب کرنے کا وہ طریقہ جسے میں قرآن اور سیرت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ سے صحیح سمجھتا ہوں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے خلافت راشدہ میں قانون سازی کا یہی اصول تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایسے فیصلوں میں تبدیلی کی جو ان سے, جو ان سے پہلے عہد حضرت ابوبکر صدیق اور زمانہ نبی یکم صلی اللہ علیہ وسلم میں نفاذ پذیر ہوئے تھے علامہ اقبال نے اپنی خطبات میں بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلط تھا ہمارے زمانے کے اکثر علماء مثلاً مولانا عبید اللہ سندی مرحوم نے بھی اس کی تعید کی ہے خود میری مخالفت کرنے والوں میں ایسے حضرات موجود ہیں جو اسی خیال کے میت ہیں لیکن ہمارے عام قدامت پرست طبقہ کا عقیدہ اس کے خلاف ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شریعت کے تمام احکام پہلے سے مرتب ہو چکے ہیں اور اسلامی حکومت کا فریضہ صرف ان احکام کو نافذ کرنا ہے وہ ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں کر سکتی ایک گروہ کے نزدیک یہ احکام کتب احادیث میں مجتمع ہیں اور دوسرے گروہ کے نزدیک عیمہ فقہ کی کتابوں کے اندر تغیر و تبدل نہ ان میں ہو سکتا ہے نہ ان, ان, میں, ان میں سے بعد نے اب اتنا کہنا شروع کر دیا ہے کہ جن امور کے متعلق کتب احادیث یا فقہ میں کوئی حکم نہ ملے ان کے متعلق نئے احکام مرتب کیے جا سکتے ہیں لیکن ان احکام کی ترتیب و تدوین علماء کرام کریں گے حکومت نہیں کرے گی حکومت اگر کوئی قانون بنانا چاہے تو جب تک اسے علماء کی طرف سے سند حاصل نہ ہو جائے اسے نافذ نہیں کیا جا سکتا اس کے معنی یہ ہیں کہ اس مملکت کے اندر سورینٹی یا اقتدار آلہ جو ہے وہ مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں ہوگا حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہوگا جو لوگ اس بات کو ان الفاظ میں نہیں کہتے ان کا اس مطالبہ کو وہ بھی بڑی شد و مت سے پیش کرتے ہیں کہ کم کام از پرسنل لاس نکات طلاق وراثت وغیرہ سے متعلق آ بے ضرور علماء کی تعلیم تحویل میں رہنے چاہئیں حکومت کو ان میں دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں چنانچہ آئلی قوانین فیملی لاس کی مخالفت اسی نظریہ کے ماتحت کی جا رہی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے ماتحت برادران عزیز ابھی اگلے دنوں یہ عید الفطر کے موقع پر چاند دیکھنے کے مسئلے نے اتنی اہمیت حاصل کر لی تھی اسے یہ اہمیت اس خاص مقصد کے ماتحت دی گئی تھی کہ جو کام علماء کے دائرے کے ہیں حکومت کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے چاند کا دیکھنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ چاند دیکھا گیا ہے یہ علماء کا کام ہے اس حکومت کا کام نہیں ہے کہ جس کے پاس بڑی بڑی خردبینیں موجود ہیں اس کی تہ میں یہ جذبہ کار فرما ایک مملکت کے اندر دوسری مملکت قائم کرنا اے پیر قائم کرنا یہ ہے مذہبی پیش رویہ جو چاہتی ہے اس ملک کے اندر اگرچہ ان نظریات و مطالبات میں, میں سے ہر نظریہ اور مطالبہ خلافت من حاج نبوت میں طریق قانون سازی کے اصول کے خلاف ہے جس میں مذہبی پیشواؤں کا کوئی الگ گروہ ہوتا ہی نہیں ہے یہ گروہ اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب دین مذہب اور سیاست کے دو الگ الگ گوشوں میں بڑھ گیا تھا لیکن اور یہ بڑا اہم مقام ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ قابل اعتراض بلکہ خطرناک موقف جماعت اسلامی کے امیر سید ابوال مدودی کا ہے باقی گروہوں میں اتنی بات مسلم اور واضح ہے کہ آکام شریعت پہلے سے موجود ہیں اور ان آکام کی فہرست یہ ہے ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا سنت رسول اور اما فقات دونوں کے متبعین کا یہی مسلک ہے لیکن محدودی صاحب کا مسلک یہ ہے اور یہ غور سے سننے کی بات برادران عزیز عام طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس جماعت کا مطالبہ اور تقاضا اور مقصد اور منتہا کیا ہے وہ ایک نام سن رکھا ہے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی پراپے گھنٹے کے سیلاب میں یہاں کے زین بہ چلے جا رہے ہیں بات بڑی گہری نظر سے سمجھنے کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی جو ہے وہ اسی نظریہ کی روح سے آئے گی کہ جو نظریہ یہ جماعت پیش کر رہی ہے اسے غور سے سنیے گا ان کا مسلک یہ ہے کہ حکومت کو اب خود قانون سازی کا حق حاصل نہیں پاکستان میں جملہ قوانین کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہئیں دوسرا ان کا یہ فصلہ کتاب کے متعلق تو پتا ہے کہ قرآن کریم ہے اصل بات ہے سنت کی سنت کا تعین یا جن احادیث سے سنت متعین کی جائے گی ان کا مسئلہ یہ ہے معدودی صاحب کا ان کے صحیح اور ضعید قرار دینے کا کام اثر ناؤ کیا جائے گا اس کے لیے کوئی خارجی اصول یا معیار نہیں ہوگا کوئی خارجی اصول یا معیار نہیں ہوگا مزاج شنا سے رسول کی نگاہ بصیرت غلط اور صحیح کا معیار ہوگی حتیٰ کہ جن امور میں کوئی حکم پہلے سے موجود نہیں اس کے متعلق بھی وہی کہہ سکے گا کہ ایسے مقام کا رسول اللہ کیا حکم دیتے اس لیے اس کے حکم کو رسول اللہ کا حکم سمجھا جائے گا اور جماعت اسلامی کے اکابرین کے بیانات کے مطابق یہ مزاج سے رسول خود مہادودی صاحب ہیں اس سلسلے میں برادران عزیز خود مادودی صاحب کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے احادیث کے متعلق وہ اپنی کتاب رسائل و مسائل میں لکھتے ہیں کہ اصل واقع یہ ہے کہ کوئی روایت جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہو اس کی نسبت کا صحیح اور معتبر ہونا خود زیر باس ہوتا ہے آپ وہ اپنے فریق کے مقابل کو کہتے ہیں آپ کے نزدیک ہر اس روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے جسے محدثین سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیں لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں ہم صنعت کی حجت کو حدیث کے صحیح ہونے کی لازمی دلیل نہیں مانتے اچھا جی پھر حجت مانتے کسے ہیں سن لیجیے کسے حجت مانتے ہیں یعنی جن معیاروں کے مطابق آج تک ان احادیث کو پرکھا گیا اور کہا گیا کہ یہ صحیح ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ معیار معیار ہی نہیں ہے ہم اس کو سند حجت ہی نہیں مانتے آپ کے نزدیک میں یار کیا ہے کہتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں وہی شخص کر سکتا ہے جس نے حدیث کے ذخیرے کا گہرا مطالعہ کر کے احادیث کو پرکھنے کی نظر باہم پہنچائی ہو کثرت مطالعے اور ممارست سے انسان میں ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس ہو جاتا ہے اس مقام پر پہنچ کر وہ اسناد کا زیادہ محتاج نہیں رہتا وہ اسناد سے مدد ضرور لیتا ہے مگر اس کے فیصلے کا مدار اس پر نہیں ہوتا وہ ایک حدیث کو دیکھ کر اول نظر میں سمجھ لیتا ہے کہ رسول اللہ ایسا فرما سکتے تھے یا نہیں فرما سکتے <تصفح> مقام دیکھ رہے ہیں آپ آپ کا عمل ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں اس کو قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی ان میں, وہ ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلا مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ یوں بنواتے یعنی پہلے یہ مزاج سے رسول تمام صاحب کا معیاروں کو بلائے تاک رکھ کر اپنی نگاہ بصیرت سے اس امر کا فیصلہ کرے گا کہ احادیث کے مجموعوں میں سے کون کون سی حدیث قابل قبول ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کی نگاہ اس کا بھی فیصلہ کرے گی کہ ان احادیث میں سے ان احادیث سے مرتب کردہ سنت کو فی الواقعہ سنت رسول اللہ کہا جائے گا اس سلسلہ میں وہ فرماتے ہیں کہ سنت اس طریقے عمل کو کہتے ہیں جس کے سکھانے اور جاری کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو مبوس کیا تھا اس سے شخصی زندگی کے وہ طریقے خارج ہیں جو نبی نے بحثیت ایک انسان ہونے کے یا بحثیت ایک ایسا شخص ہونے کے جو انسانی تاریخ کے خاص دور میں پیدا کیا تھا اختیار کیے پیدا ہوا تھا اختیار کیے بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضور کے اپنے شخصی مزاج اور قومی, م... اور قومی طرز معاشرت اور آپ کے عہد کے تمدن سے تعلق رکھتی ہیں ان کا سنت بنانا مقصود نہیں تھا اسی طرح جو امور آپ نے عادتن کیے ہیں انہیں سنت بنا دینا اور تمام دنیا کے انسانوں سے مطالبہ کرنا کہ وہ سب ان عادات کو اختیار کرنے اللہ اور اس کے رسول کا ہرگز منشا نہیں تھا یہ دین میں تعریف ہے وہ کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ مزاج شناخ سے رسول کرے گا کہ ان حادیش میں سے جسے اس نے صحیح قرار دیا ہے ان میں سے سنت رسول کس کو کہا جائے گا اور کس کو نہیں کہا جائے گا اور جسے وہ سنت رسول کہہ دے گا اس کی عطایت رسول اللہ کی عطایت ہوگی اس کی معصیت حضور کی معصیت ہوگی اور اس کی سزا پھانسی کا پھندہ ہوگا اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جس سنت کو ملک کا قانون قرار دیا جائے گا اس کا تعین یکسر مزاج شناخ رسول کی مرضی پر ماقوف ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ تھیوکریسی کی کس قدر عامرانہ اور مستبدانہ شکل ہوگی جس میں تمام قوانین ایک شخص کے فیصلوں کے مطابق وضع ہوں گے اور ان قوانین کا اتباع خدا اور رسول کے فیصلوں کی حیثیت سے کرایا جائے گا جن کی خلاف ورزی دنیا اور آخرت میں سخت ترین سزا کا مسفوج اور جن سے انکار ارتداد ہوگا جس کی سزا موت ہے حتیٰ کہ مادودی صاحب اپنی کتاب مرتب کی سزا میں یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جب نظام شریعت قائم ہوگا تو یہاں کے مسلمانوں کو ایک سال کا نوٹس دیا جائے کہ وہ اپنے عقائد اور مسالت اس, اس نظام کے مطابق کر لیں جسے یہ صحیح اسلام قرار دیں جو لوگ ایسا نہیں کیا جائے گا ایک سال کے بعد انہیں قتل کیا جائے گا برادران عزیز انتظار کیجئے گا نوٹ کر لیجئے گا کہ کس دن سے ان کا نظام شریعت یہاں قائم ہوتا ہے پھر اس کے ایک سال میں جو کچھ کھانا پینا ہو کھا پی لیجیے <تصفح> عزیزا نے میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں میں کسی سیاسی پارٹی سے متعلق نہیں ہماری یہ تاریخ عملی سیاسیات میں حصہ ہی نہیں لیتی اس لیے میں نے جو کچھ یہ کہا ہے اس کے متعلق یہ ذین مینا رکھیے کہ یہ وہی سیاسی رکاوٹیں ہیں جو مختلف پارٹیوں میں چلی آتی ہیں جس کی پارٹی کوئی نہیں جس نے عملی سیاسیات میں حصہ نہیں لینا اسے سیاست کی اس رکاوت سے کیا غرض میں تو ڈر یہ رہا ہوں کہ یہ کس قدر بیاانک ہے مستقبل جو اس بد قسمت پاکستان میں آنے والا ہے اگر یہ چیز اسی طرح سے پھیلتی گئی اگر انہیں اسی طرح سے جس انداز سے یہ فروغ حاصل کر رہے ہیں اسی انداز سے یہ کچھ ہوتا گیا تو آپ سوچ لیجئے گا کہ آپ کے اس بد قسمت ملک کا بننے والا کیا ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ مودودی صاحب وہی پوزیشن اختیار کرنا چاہتے ہیں جو عیسائیت میں کدیسہ یعنی چرچ نے اختیار کر رکھی تھی اور جس کی روح سے ہر معاملہ کا آخری فیصلہ پادریوں کے ہاتھ میں تھا چرچ اینڈ اسٹیٹ کی اس کشمکش نے کیا قیامت برپا کی تھی اس پر یورپ کی تاریخ کے خونی اور آگ شاہد ہیں صدیوں کی مسلسل تباہیوں کے بعد وہاں مفاہمت کی شکل یوں پیدا کی گئی کہ حکومت سیکولر ہوگی اور مذہب کا کام چرچ تک محدود رہے گا یعنی مذہب اور سیاست دو الگ الگ شعبے قرار پا گئے جماعت اسلامی اس بد نصیب ملک کو اس مقام پر لے جانا چاہتی ہے جہاں سے یورپ میں چرچ اینڈ سٹیٹ کی یہ کشمک شروع ہوئی تھی اگر یہ جماعت تقویت پکڑ گئی تو خطرہ ہے کہ جو کچھ یورپ میں ہوا تھا وہی کچھ یہاں ہو کر رہے گا میں اسے اسلام اور پاکستان دونوں کے لیے تباہی کا موجب سمجھتا ہوں میری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ملک کو ان تباہیوں سے بچا لیا جائے آپ نے غور فرمایا عزیزہ نے کہ قانون سازی کے سلسلے میں جہاں مذہب اور دین کی کشمکش کس شدت سے جاری ہے میری پکار یہ ہے کہ قانون سازی کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو خود قرآن کریم نے تجویز کیا ہے اور جسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں یعنی جن احکام و قوانین کو قرآن کریم نے متعین شکل میں دیا ہے انہیں اسی طرح ناصف کیا جائے اور جن امور کو اس نے اصولی حیثیت سے بیان کیا ہے ان کی جزیات ان اصولوں کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اسلامی حکومت امت کے باہمی مشورے سے متعین کرے ایسا کرنے سے ان جزیات کو بھی جو پہلے کبھی متعین تھی یقینا پیش نظر رکھا جائے گا وہ قانون سازی کے سلسلے میں نظائر کا کام دیں گی قرآنی اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے امت کے باہمی مشورہ سے نظام حکومت کا نام اسلامی جمہوریت ہے اور یہ مغرب کی جمہوریت سے بالکل اکثر الگ شہ ہے کہ جس میں اکیاون کے فیصلے کے اوپر کوئی اور قوت اور کنٹرول نہیں ہوتا یہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے کہ جس کے اوپر اکاون کو ایک طرف سو کے ساتھ بھی اپنے ووٹ پاس کرنے کے بعد قرآن کے کسی اصول کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے سیرت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق <تصفح> احادیث کے سلسلے میں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے قرآن کریم نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی سیرت اور پاکیزگی کردار کو نو انسان کے لیے بہترین نمونہ یعنی اس حسنہ قرار دیا ہے اس نے حضور کی سیرت کے نمایاں خط و خال کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیا ہے لیکن جزوی واقعات کتب احادیث اور تاریخ میں پائے جاتے ہیں ان کتابوں میں غلط اور صحیح ہر قسم کی باتیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ان میں ایسے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جن سے حضور کی سیرت معاذ اللہ داغدار ہو کر سامنے آتی ہے اسی طرح پرانے کریم نے جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعریف کی ہے اور مہاجرین و انصار کے متعلق تو بھی تخصیص کہا ہے کہ وہ مومن حکا پکے اور سچے مومن تھے لیکن ہماری کتب تاریخ میں ان کے متعلق بھی ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے ان پر بڑا تان پڑتا ہے میری دعوت یہ ہے کہ ان کتب احادیث و تواریخ پر اس انداز سے نظر ثانی کی جائے کہ ان میں سے تمام قابل اعتراض مواد خارج کر دیا جائے تاکہ حضور کی سیرت اور صحابہ کی زندگی اپنی صحیح اور تاکیزہ شکل میں دنیا کے سامنے آئے لیکن یہ کام بھی اسلامی حکومت کے کرنے کا ہے اگر اسے انفرادی طور پر کیا جائے گا تو افراد کا تعصب یا عقیدت صحیح منزل تک پہنچنے کے راستے میں حائل ہو جائے گی لیکن ہماری مذہبی پیشوائیت ان کتابوں کو جو انسانوں ہی کی مرتب کرتا ہے وہی یہ آسمانی کی طرح تنقید سے بالا تر قرار دیتی ہے وہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی کہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا کوئی گوشہ معاذ اللہ داغدار ہو جائے یا صحابہ کے بار کی زندگی قابل اعتراض شکل میں سامنے آئے لیکن وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کتابوں کے مصنفین یا ملفین کے متعلق مطلب یہ کہہ دیا جائے کہ ان سے کوئی غلطی یا صحب ہوا ہے دیکھیے اسلاح پرستی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے لیکن مذہب کی تو بنیاد ہی اسلاف پرستی پر ہے اور میری دعوت اس کے خلاف ایک کھلا ہوا چیلنج میرے پیغام کا اگلا نقطہ یہ ہے کہ اسلامی مملکت سے مقصود کیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے مذہب کی روح سے دنیا اور آخرت میں سنویت ہوتی ہے اور ایک مذہب پرست انسان کی تمام تگ و قاوش کا محاصل اور سید و کاوش کا منتہا یہ ہوتا ہے کہ اس کی عقبت سنور جائے اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کی اس دنیا کی زندگی کس قسم کی گزر رہی ہے بلکہ اس کے نزدیک خدا کے مقرب بندوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی اس دنیا کی زندگی نہایت اسرت اور افلاس میں گزرے جو یہاں جس قدر ذلیل ہوگا وہ وہاں اسی قدر اسی قدر واجب القریب ہوگا ان کے نزدیک اسلامی مملکت سے مقصد اتنا ہی ہے کہ وہ چور کے ہاتھ کاٹ دے زانی کو سنسار کر دے شرابی کے کوڑے لگائے زکات کا روپیہ اکٹھا کر دے مذہبی تعلیم اور تبلیغ کے کانوں میں صرف کرے حج کے لیے سہولتیں بہم پہنچائے اور اسی قسم کے دیگر امور لیکن پرانے کریم کی روح سے اسلامی مملکت کے قیام کا منتخب کچھ اور ہے اس میں شبہ نہیں کہ اس میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزائے دی جائیں گی اور آقامی اسلامی کی پابندی ضروری ہوگی لیکن یہ تمام امور ذریعہ ہوں گے ایک بلند و بالا مقصد کے حصول کا اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہاں ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جس میں خدا کی عطا کردہ مستقل اقدار اس طرح جاری اور ساری ہوں جس طرح فضا میں صاف اور خوشگوار ہوا رواں دواں رہتی ہے کہ ہر متنفس اس سے بلا کاوش و مشقت سامان عزیز حاصل کرتا رہتا ہے ان اقدار کے مطابق معاشرہ کے متشکل ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے جنت کی جن نعمتوں اور آسائشوں کا ذکر کیا ہے وہ اس دنیا میں ہر فرد معاشرہ کو از خود ملتی چلی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی ذات کی نشو نما اس طرح ہوتی رہتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی جنت اخروی کی زندگی بسر کرتا ہے جس معاشرے میں خدا کی مستقل اقدار جاری و ساری نہ ہوں اس میں افراد معاشرہ کی یہ زندگی بھی جہنم کی ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ جہنم ہی میں رہتے ہیں اسلامی مملکت کا مقصد افراد معاشرہ کو اس دنیا اور اگلی دنیا دونوں میں جنت کی زندگی عطا کرنا ہے لہذا اس بات کے پرکھنے کا معیار کہ جو حکومت کسی جگہ قائم ہے وہ اسلامی ہے یا نہیں یہ ہے کہ اس میں افراد مملکت کو وہ سامان زیست میسر ہے یا نہیں جسے نمایا جنت کے آکار پکارا گیا ہے اور انہیں اپنی ذات کی نشو و نما کے مواقع حاصل ہیں یا نہیں اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں آخرت میں جنت ملے گی یا نہیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری یہاں کی زندگی جنت کی زندگی کے مشابہ ہے یا نہیں اگر سر دست ہماری زندگی ایسی نہیں تو ہم اس زندگی کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یاد رکھیے قرآن کریم کی روح سے ایمان اور امال صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں جنت کی زندگی ہے اس کے برعکس اس کا فیصلہ یہ ہے کہ من کانا کی ہی آما فہوا ہوا پھر آخرت آما جو یہاں کا اندہ ہے وہ وہاں کا بھی اندہ ہی ہوگا دنیا آخرت کی کھیتی ہی نہیں بلکہ وہ آخرت کے پرکھنے کی کسوٹی بھی ہے لیکن مذہب کی طرف سے خدا پرستوں کی نشانیاں اور ہوتی وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں بچپن میں ہی ہم بات سنا کرتے تھے کہ حشر میں مختلف قومیں آئیں گی بڑھتی جائیں گی جہنم میں بھیجتے چلے جائیں گے ان کو دوزک میں ڈالتے چلے جائیں گے کیونکہ ان میں خدا کا رنگ نہیں ہوگا اس کے بعد ایک قوم آئے گی بدن پہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے رنگ زرد ہے کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے مکان تک نصیب نہیں ہے آواز آئے گی کہ ہاں یہ امت آ خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے نہ وہ کھاتا ہے نہ انہیں کھانے کو ملتا ہے نہ وہ پہنتا ہے نہ انہیں پہننے کی ضرورت ہے وہ بھی لام کہاں ہے یہ بھی الاٹمنٹ جیب میں لیے ہوئے لام کہاں پھر رہے ہیں تا. یزان مان یہ مذہب کی فلے بنگیزیاں ہیں یاد رکھیے یہاں کی محتاجی اطلاع اور غربت کی زندگی اور اس زندگی پہ کناب کر جانے کا نام خدا نے عذاب خدا بندی قرار دیا ہے جس کی زندگی یہاں کی زندگی جنت کی زندگی نہیں اور اگر وہ نہیں اور اس زندگی کے حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا یاد رکھیے آکبت میں اس کے حصے میں جنت نہیں آ سکتی اور یہاں کے اور آکبت کے جنت کے متعلق آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جنت میں جو کچھ نعمتیں گنائی گئی ہیں وہ ہر فرد کو میسر ہوں گی جنت کا کوئی نقشہ قرآن میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ چند افراد کو تو جنت کی نعمتیں میسر ہوں اور جنت کے اندر رہتے ہوئے ان افراد میں سے اکثریت کی کیفیت وہ ہو جو جہنم والوں کی اقلیت ہوتی ہے جنت میں ہر فرد جنتی ہوگا اور جہنم کا کوئی گوشہ بھی جنت نہیں بن سکتا میرے پیغام کا اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حالت یہ ہو چکی ہے کہ جہاں دو آدمی ملیں گے وہ معاشرتی خرابیوں کا رونا روئیں گے بلکہ اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ روتے روتے آسو ہی خشک ہو گئے ہیں یا یوں کہیے کہ غالب کے الفاظ میں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی ان پنجابی جی ٹیٹ ہو جانا چاہ یہ خرابیاں اس قدر عام اور معاشرے کا معروف چلن بن گئی ہیں کہ ان پر رونے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی ہے البتہ ان پر بطور فیشن ممبر اور اسٹیج دونوں سے آنسو ضرور بہائے جاتے ہیں ممبر سے یہ آواز آدت صبح اور شام دہرائی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اس لیے ان میں یہ خرابیاں عام ہو رہی ہیں لیکن یہ کبھی نہیں بتایا جاتا کہ مسلمانوں نے کیا چھوڑا ہے جس کا فطری نتیجہ یہ خرابیاں ہیں اور وہ کیا کریں جس سے یہ خرابیاں فی الواقع دور ہو جائیں یہی کہتی اسٹیج کی ہے وہ وزیر ہو یا امیر صنعت کار ہو یا ذمہ دار مستقل لیڈر ہو یا ہنگامی مقرر کوئی تقریب ہو یا کسی قسم کا اجتماع تان یہاں ٹوٹے گی کہ مسلمانوں تم اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھال لو مجھے نہ کچھ کہو تم اپنی زندگی تم اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھال لو تمہارے سارے کام سنور جائیں گے لیکن یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ وہ سانچا ہے کیا جس سے ڈھلنے سے جس میں ڈھلنے سے یہ خرابیاں رفع ہو جائیں گی قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ خرابیاں غلط نظام زندگی کی پیدا کردہ ہوتی ہیں یا یوں کہ یہ کہ وہ غلط نظام کا فطری نتیجہ ہوتی ہیں اور افراد بالعموم ان سے ملوث ہوتے ہیں جب تک وہ نظام نہیں بدلا جاتا معاشرہ کی خرابیاں دور نہیں ہو سکتی نہ ہی ان خرابیوں کی یہ صورت ہے کہ کسی